سورہ سوفات مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سینتیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ففٹی سکس ہے اس میں ایک سو بیاسی آیتیں ہیں اور پانچ رخو ہیں اس سورہ مبارکہ میں انبیاء آڑے کی والسلام کا ذکر کیا گیا اور اس سورہ مبارکہ میں یوں تو بے شمار نصیحتیں ہیں ان بے شمار نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کیسے بھی حالات ہوں اللہ کے مخلص بندے اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا لیکن اس کے باوجود آپ حق کی راہ سے پیچھے نہ ہٹے اسی طرح ایشوریہ اس مبارکہ میں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا ذہن اور قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اس کا درس بھی ہے اور وہ واقعہ ہے کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر لے جاتے ہیں اللہ رب العالمین سور مبارکہ کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرما صوفات ان جماعتوں کو کہتے ہیں ان گروہوں کو کہتے ہیں کہ جو صفے باندھے تو جب نماز کی جماعت ہوتی ہے نماز با جماعت جب ہم ادا کرتے ہیں تو صفے باندھتے ہیں اسی طرح مجاہدین جب جہاد پر ہوتے ہیں دشمنوں کے سامنے وہ صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتی وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی صفے اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح تم نماز کی جماعت میں صفے بناتے ہو صافات میں وہ تمام گروہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صفے بناتے ہیں چاہے فرشتے ہوں چاہے نماز کی حالت ہو چاہے جہاد کی حالت ہو بسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا وہ قسم ہے خوب صفے بنانے والوں کی فج اوت زج پھر قسم ہے جڑک کر چلانے والوں کی یعنی وہ فرشتے جو بادلوں کو اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں فالیات ذک پھر قسم ہے قرآن پڑھنے والوں کی ان علاحکم لوا بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہی معبود ہے رب السماوات والارض جو آسمانوں زمین کا رب ہے وما بئی اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ اس کا بھی رب ہے اب المشارق اور وہ مشرقوں کا رب ہے ساری کائنات کا وہی رب ہے سما دنیا بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے خوبصورت بنایا آسمان دنیا پر ستارے سجائے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر ایک ایسا نظام رکھا کہ آسمان دنیا پر شیطان نہیں جا سکتے واحف شیطان ہر شیطان سے حفاظت کرتے ہوئے ہر شیطان سے حفاظت کرنے والے ایسے ستارے ہیں جب شیطان اس کے قریب جاتے ہیں آسمان دنیا کے تو وہ انگارے انہیں مارے جاتے ہیں واحب وم من کل شیتون اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے لا یسما یہ شیاطین مل آلہ یعنی آسمانی باتیں نہیں سن سکتے ملائے اعلی پر وہ نہیں جا سکتے اور یوق ذفون منکل جانب اور اگر وہ وہاں کے قریب جانا چاہیں تو ہر جانب سے مارے جاتے ہیں یہ مار پڑتی ہے بھگانے کے لیے وُم و واصب اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے علا من خاتی فل خط مگر کوئی شیطان کوئی ایک بات اچک کر لے جاتا ہے اور وہ آسمان دنیا کے تھوڑا قریب آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فرشتوں کی کوئی بات سن کر وہ دنیا کی طرف آنے لگتا ہے فعت بآ شہاب ثاقب تو اس کا پیچھا ایک چمکتا ہوا انگارہ کرتا ہے اور وہ اس شیطان کو ہلاک کر دیتا ہے اول تو آسمانی دنیا کے قریب جانے کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں اور کوئی بات سن بھی لیں تو زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو سرکش جنات ہوتے شیاتی یہ آسمانی دنیا کے قریب جاتے اور وہاں فرشتوں کی باتیں وہ سماعت کرتے اللہ تبارا و تعالی فرشتوں کو جو حکم فرماتا ہے کہ فلاں کی روح قبض کرنی ہے فلاں پر یہ بلا نازل کرنی ہے تو وہ ان میں سے کوئی بات سن لیتے جب وہ فرشتوں کی بات سن لیتے تو زمین پر آ کر کاہینوں کو بتاتے اب جب وہ کاہن کو بتاتے تو کاہن لوگوں کو بتاتے اس طرح کیا ہوتا کہ لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ کاہینوں پر آ جاتا اب وہ ایک یا دو باتیں یا دس باتیں سہی بتاتے اور سو باتیں غلط بتاتے لیکن لوگ ان پر اندھا اعتماد اور بھروسہ کرتے جب ایک رات شیاتین آسمان دنیا کے قریب جانے کے لیے اڑے سرکش جنات جب وہ اس کے قریب وہاں پر پہنچے اور آسمانی دنیا کے مزید وہ قریب ہونا چاہتے تھے کہ چاروں طرف سے ان پر انگارے برسنے شروع ہوئے تو سرکش جنات نے آپس میں یہ باتیں کی کہ آج کیا معاملہ ہے آج ہم آسمانی دنیا کے قریب نہیں جا سکتے اور قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے اور فرشتے ہمیں مارنے کے لیے انگارے وہ ڈالتے ہیں تو انہوں نے کہا چلو زمین پر جا کر دیکھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہوا ہے جب وہ زمین کی طرف آئے تو ان کا سب سے بڑا جو سردار ہے ابلی سعیم کہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اور اپنے سر پر خاک کو ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے میں برباد ہو گیا کہا کہ معاملہ کیا ہے تو کہا بات یہ ہے کہ آج نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے تو حضور کی ولادت کا یہ کا تھا کہ اب شیاتی آسمانے دنیا کے قریب نہ جا سکتے تھے اور حضور کی ولادت پر دنیا کا نظام بدل دیا گیا اس وقت سے لے کر اب قیامت تک سرکش جنات کوئی غیب کی خبر وہ معلوم ہی نہیں کر سکتے آسمان دنیا کے جب وہ قریب نہیں جا سکتے تو کوئی مستقبل کی وہ یقینی بات نہیں بتا سکتے اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمٰ نے اپنے فتح میں بڑے واضح طور پر اس بات کو لکھا کہ جو عقیدہ رکھے کہ یہ کاہن یا اس طرح کے لوگ یہ مستقبل کی باتیں بتا سکتے ہیں غیب کی خبر ہمیں دے سکتے ہیں یا یہ جنات یا موکلات یا جنہیں حاضری آتی ہے یہ غیب کی خبر ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس کا عقیدہ یہ ہو اس کا یقین ہو اس پر تو آپ نے فرمایا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر اس بات کا رد ہے کہ اللہ تعالی جنات کو غیب کا علم نہیں دیتا ہاں اپنے ولیوں کو فرشتوں کو اور انبیاء کو جتنا چاہتا ہے اتنا غیب کا علم عطا فرماتا ہے پھر ان سے پوچھو اہم اشد خلقن کیا یہ لوگ بڑی مخلوق ہیں ام من خلق نہ یا ان کے علاوہ جو ہم نے پیدا کیا وہ بڑی مخلوق ہے آسمان پہاڑ زمین سورج چاند یہ انسانوں سے بڑی مخلوق ہے کہ انسان بڑی مخلوق ہے انسان انتہائی کمزور ہے سورج ہزاروں سال سے قائم و دائم ہے اور انسان چند سال جوانی کے گزار کر پھر بڑھاپے کی طرف جا کر وہ فنا کی طرف چلا جاتا ہے انسان جب اس قدر کمزور ہے تو غور کرے کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق آسمان اور زمین کے متعلق انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے اللہ نے بنایا اور انسان کو بھی اللہ نے بنایا کہ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنانے پر قادر ہے وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے انا خلق نہ بے شک ہم نے ان انسانوں کو چکنی مٹی سے پیدا کیا یعنی مٹی جب وہ گاڑا بن گئی تو وہ چپکتی تھی وہ چکنی تھی بل عجیب تھا بلکہ آپ کو ان کی باتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں وہ یسخرون اور یہ کافر آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ادا رولا یز کرونا اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ ادا ر آیتن اور جب وہ کوئی نشانی یا آیت دیکھتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں وقالو قالو اور وہ کہتے ہیں انہادا اللہ سیش مبین یہ تو کھلا جادو ہے یعنی جادو سے مراد یہ ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ پیدا ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ادا متنا اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے وہ کننا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وہ اور ہڈیاں ہو جائیں گے این لمبو کیا بے شک ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے او آبا ان کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے کل اے محبوب آپ فرمائیے نام ہاں تمہیں اور تمہارے باپ دادا سب کو دوبارہ اٹھنا ہے وہ ان تم اور تم اس وقت ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے فنما ہی زجر توں وہ تو ایک زوردار جھڑک ہوگی زور دار آواز ہوگی دوسری سور فئی داہم یم گرو اسی وقت وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے اور گھومنے لگیں گے قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی ادھر بھاگتے ہوں گے کبھی ادھر بھاگتے ہوں گے اور کبھی ادھر گرتے ہوں گے کبھی ادھر وہ اور وہ کہیں گے یا وہی لنا ہماری بربادی ہادا الدین یہ آج فیصلے کا دن ہے ہادہ یوم الفصل یہ وہ فیصلے کا دن ہے اللہ کن تم بھی جس کا تم انکار کیا کرتے تھے جب وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی تو ان سے کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے اور جزا کا دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے